شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو مومن جمعہ کی رات دو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں صورت الفاتحہ کے بعد پچیس مرتبہ ٹوینٹی فائیو مرتبہ حد یعنی پوری صورت سور اخلاص پڑھے پھر یہ دودھ پاک پڑے صلی اللہ علیہ محمد نبی جل امی یہ ہزار مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا اور پھر ہمارے پیارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری زیارت کی اللہ تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا اس حدیث پاک کو نکل کرنے کے بعد بہت بڑے محدث حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نکل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن ایک ہزار بار یہ درود پاک پڑھے جو کہ میں نے بیان کیا صل اللہ علیہ محمد نبی جل امی تو فرمایا تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اس کو پڑھ لے انشاءاللہ عزوجل پانچوں جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو جائے گی تو اگر رات میں پڑھتے ہیں تو پچیس مرتبہ سورت الاخلاص اور ایک دو رقطیں پڑھنی ہیں اور پہلی رکت میں سورت الفاتحہ کے بعد پچیس مرتبہ سورت الاخلاص اور پھر دوسری رکت پڑھنی ہے سورت الفاتحہ کے بعد پھر پچیس مرتبہ سورت الاخلاص اور پھر یہ دو رکتیں پڑھنے کے بعد ہزار مرتبہ یہ درود پاک پڑنا ہے صلی اللہ علیہ محمد نبی جل امی اور اگر دن میں یہ کرنا چاہتا ہے تو دن میں ایک ہزار مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ عز وجل نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علی وسلم کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ عز وجل ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ محبت اور شوق سے درود پاک پڑھ لیجیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر کے باہر سے ایک چھابڑی فروش کا گزر ہوا جو سنگترے بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے سنگترے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر بات میں عبرت کے مدنی پھول لے لیتے ہیں نصیحت کے مدنے پھول نچھاور کرتے ہیں چنانچہ بزرگوں نے سوال کیا کہ باہر جو چھابڑی فروش ہے یہ کیا آواز لگا رہا ہے یہ کون ہے کیا کہہ رہا ہے مریدوں نے کہا کہ حضور یہ سنگرے بیچنے والا ہے اور یہ اپنے سنگتروں کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ میرے پاس اچھے سنگترے ہیں یہ لے لیں بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے الفاظ پر ڈیپلی طور پر غور کرو یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے یعنی جو اچھوں کے سنگ لگ جاتا ہے اچھوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے اچھوں کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ تر جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے اچھے سنگ ترے باقی نیک لوگوں کی صحبت انسان کو دونوں جہاں کے اندر بلہیاں عطا کرتی ہیں مولائے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحبت سال تورا سال کو ند صحبت تالے تورا تالے کو ند کہ نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی ایک پنجابی شاعر نے اسی حقیقت کو بڑے ہی ایک اچھے انداز سے بیان کیا ہے چنگیاں لڑ لگے جھول وج پھول پے چنگیاں لڑ لگیاں جھولی وچ پھول پے منیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے سے دامن میں پھول آ جاتے ہیں انسان کی اچھائیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر منیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے اور اگر برے بندوں کی صحبت اختیار کی جائے تو انسان کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں اچھی خصوصیات ہوتی ہیں بروں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے سے وہ اچھی خصوصیات بھی ضائع ہو جاتی ہیں اگلے بھی ڈل گئے یعنی پہلے سے موجود پھول بھی ضائع ہو گئے اللہ تعالیٰ میں اچھوں کی صحبت اختیار کرے میرے شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا نابو بلال محمد الیاس دامت القاتم العالیہ نے ایک عظیم و شان بہترین کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے نیکی کی دعوت اس میں امیر علیہ سنت نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور وہ واقعہ ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے مدنی پھول اپنے اندر رکھتا ہے چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی علاقے والوں کی خوب جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سوراخ ملا وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگتے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چار پائی پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں اس شہر میں آیا تھا کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا ہوئی جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندہ کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا پھر اسے بے گورو کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے اے جواری, تو جوئے سے باز آ ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا تو نشے سے باز آ مت پی شراب دو جہاں میں ہو جائیں گے ورنہ خراب ہو گیا سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر میٹھے میٹھے اسلام سنا آپ نے بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر تو بربادی کا سبب اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بحانک انجام ہوتا ہے بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتی ہے بساؤ کا یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق بھی چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرت ناک موت کی حکایت سنی ہمیں چاہیے کہ برے دوستوں بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹانے کے ساتھ ساتھ کثیر نقصانات کا سامنا بھی کرتے ہیں سیرات الجین تفصیل میں ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض و عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و تو افلاس کا شکار ہو جاتا ہے خوشحالی خوشحال گھر, خوش گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتا ہے اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے معاشرے میں اس کا بنا ہوا سارا وقار ساری عزت برباد ہو جاتی ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی جوئے باز نفع کے لالج میں کرد لینے اور کبھی, کبھی سودی کرد لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا یا اسے قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں کے اندر گھر جاتا ہے اور بلاخر وہ خود کشی اور بلاخر وہ خودکشی کشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جوا حرام ہے اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہماری دنیا و آخرت ان کو عزیز ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں سنیے اور ابرت سر دھنیے ہمارے پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نرد شیر یعنی جوئے کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا المان الحفیظ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے جوا کھیلتا ہے اور پھر نماز کے پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اس کی مسال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میٹھے میٹھے اسلامی و واقعی جوئے سے ہمیں پرہیز کرنی ہے بری صحبت سے پرہیز کرنی ہے مشہور کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے بس صحبت کا بھی کچھ اثر اسی طرح ہوتا ہے اور مشہور عربی میں مقولہ ہے صحبت و مؤثرہ کہ جو صحبت ہوتی ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے جس کچھ نصیب کو اچھی صحبت نصیب ہو جائے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں عمل کا جذبہ ملتا ہے وہ سنت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے نمازیوں کا عادی بن جاتا ہے دین اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے گناہوں سے وہ بچتا چلا جاتا ہے اور قبر و آخر کی تیاری کرنے کا اس کا ذہن بن جاتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے دنیا کے اندر بھی وہ عزت پاتا ہے رشتے دار اس سے محبت کرتے ہیں بچے اس سے محبت کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر وہ کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی اور یہی شخص اسی صحبت کی برکت سے نیک صحبت کی برکت سے جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک بات بن قبر کے اندر اس کے منہوں سے غمخوار نیکیوں کی صورت میں آ جائیں گے اور پھر جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا اور پھر پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائے گا تو میٹھے بیو اس کے برعکس جو اچھی صحبت اختیار نہیں کرتا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے بری صحبت کے اثرات انتہائی توقن ہے نیک سیرت اور بھولے بھالے انسان کو بری صحبت بلندی سے پستی کی گہرائی تک گرا دیتی ہے برائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر توائی و بربادی اس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ معاشرے کا ایک انتہائی جو ہے وہ برا انسان سمجھا جانے لگتا ہے اس کی عزت برباد ہو جاتی ہے آئیے قرآن و حدیث سے صحابہ اکرام اولیاء اکرام کے فرامین سے سنتے ہیں کہ ہمیں دوستی کس سے کرنی چاہیے سب سے پہلے میں حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان سناؤں گا اگر آپ اسے غور سے سنیں گے کہ یہ فرمان کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ یہ ہمارے جو دوسرے خلیفہ ہیں ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں کہ جن کی انداز حکومت کو غیر مسلم بھی قبول کرتے ہیں اور اس کی مثالیں دیتے ہیں ان کا فرمانے عالی شان سنیے آپ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید یعنی فائدہ مند نہ ہو اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بھی بچتے رہو مگر جب کہ وہ امین یعنی امانت دار ہو کیونکہ امین کے برابر کوئی نہیں یعنی عام جو دو سمارے ہوتے ہیں فرما رہے ہیں ان سے ہی بچو البتہ جو امین ہے اس کی صحبت اختیار کرو اور فرماتے ہیں فاجر یعنی گناہ گار کے ساتھ نہ رہو وہ تمہیں گناہ کرنا سکھائے گا اور اس کے سامنے راز کی بات بھی نہ کہو اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں امیر الم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضح الکریم کا ایک فرمان بھی سنتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جانتا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کی پرورش بھی ہمارے پیارے آکا علی والسلام کے کاشانے اکتس میں ہوئی تھی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی اسلام لے کر آئے تھے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ علام سے کیا تھا تو ان کا فرمان سنیے یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ فاجر یعنی جو گناہ ہوتا ہے بدکار ہوتا ہے برا ہوتا ہے فاجر سے بھائی بندی نہ کرو اس سے دوستی نہ کرو کہ وہ اپنے فیل کو تمہارے لیے مزین کرے گا یعنی برا کام کرے گا لیکن برے کام کو بھی بڑھا چڑھا کر اچھا کر کے پیش کرے گا اور وہ اپنے فیل کو تمہارے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ اور اپنی بدترین خصلت کو بدترین عادت کو اچھا کر کے دکھائے گا تمہارے پاس اس کا آنا جانا ایب اور ننگ ہے یعنی وہ برا آدمی جب تمہارے پاس آئے جائے گا تو لوگ تمہیں بھی برا سمجھیں گے تمہارے لیے شرمندگی کا اور ایب کا باعث بنے گا اور پھر فرماتے ہیں کہ احمق یعنی بیوقوف سے بھی بھائی چارہ نہ کرو بیوقوف کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں بھی کوئی نفع نہیں دے گا اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان پہنچا دے اس کی خاموشی بھولنے سے بہتر ہے اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے اور پھر فرمایا قذاب جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو اور اس کے ساتھ معاشرت تمہیں نفع نہ دے گی یہ دوستی نفع ماند نہیں ہوگی اور تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تمہارے پاس لے کر آئے گا, چگلی کرے گا اور اگر تم سچ بولو گے جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا مجھے مجھے یہاں پر ایک حکایت یاد آ گئی کہ دو دوست ایک جنگل کے اندر گزر رہے تھے تو وہ دوست آپس میں بڑے پکے یار تھے اور انہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی کہ ہم آپس میں اپنا یہ تعلق کو نہیں چھوڑیں گے جنگل میں جب جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک ریچھ آ گیا اب ان میں سے ایک دوست درخت پر چڑھنے کا ماہر تھا اور دوسرا دوست درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا اب جو درخت پر چڑھنے کا ماہر تھا جب اس نے ریچھ کو دیکھا تو فوراً درخت کے اوپر چڑھ گیا اب دوسرے دوست نے کہا کہ تو میرا کیسا دوست تھے کہ ریچ آنے پر تُو درک پر چڑ گیا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو لیکن اس نے اس کی بات نہ سنی اب اس نے جان بچانے کے لیے کیا کیا جو دوسرا دوست نیچے رہ گیا تھا اس نے اپنی سانس کو روک لیا اور لیٹ گیا اب ریچ آیا ریچ نے اسے سونگا لیکن ریچ نے سمجھا کہ یہ مرا ہوا ہے اور اسے چھوڑ کر چلا گیا جب ریچ چلا گیا تو جو درخت پر چڑھا ہوا تھا دوست وہ بڑا خوش ہوا اور نیچے اتر کر اسے ہلایا جلایا اور کہا کہ ریچ چلا گیا ہے اور پھر کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے اس دوست نے بڑی اچھی بات کہی اور واقعی ہمارے لیے بھی یہ جو ہے وہ پلے باندھنے والی بات ہے اس نے کہا کہ اس نے میرے کان میں کہا تھا کہ مطلبی یار سے دوستی نہ رکھو تو باقی حقیقت یہ ہے کہ دوستی اسی سے ہونی چاہیے اولاً تو وہ نیک ہو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہو اور عمومی طور پر لوگ کہا جاتے کہا کرتے ہیں کہ ہم نے تو اچھے دوستوں کی تلاش کی ہمیں کوئی اچھا دوست نہیں ملا ہم نے وفادار لوگوں کی تلاش کی ہمیں کوئی وفادار نہیں ملا ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ بہت بالہائی کی لیکن ہم سے کسی نے بلائی نہیں کی ہم نے لوگوں کو قرض دیے لیکن جب ہمیں ضرورت پیش آئی ہمیں, نے, ہم, ہمیں کسی نے قرض نہ دیا ہم نے لوگوں کی مدد کی جب ہم پر مشکل وقت آیا لوگوں نے ہماری مدد نہ کی یہ بات درست ہے عموماً لوگ ساتھ نہیں دیتے لیکن ایک سوال میں آپ سے کروں گا مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کہ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے بھی کسی سے وفاداری کی اور کیا ہم بھی کسی کے وفادار ہیں اگر کوئی اور وفادار نہیں اکاش ہم بھی وفادار بن جائیں اگر کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تو ہم ہی کسی کی مدد کرنے والے بن جائیں اور مدد کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی مدد کریں گے خیرخائی کریں گے تو آقا مدینے والے مصفا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں خیر خائی کرنے والوں کو وہ بھی حاصل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہماری مشکل بھی دور فرما دے گا کہ حقیقی کار حقیقی مددگار حقیقی جو ہے وہ ہماری مشکلیں دور کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی ہی ذات پاک ہے اے کاش جب کبھی مصیبت آ جائے تکلیف آ جائے تو دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے ہم اپنے پیارے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنا سر جو ہے وہ زمین پر جھکا دیں سیدے میں گرا دیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں اے مولا میں کسی سے نہیں میں تیری مدد طلب کرتا ہوں میں کسی انسان سے مدد طلب نہیں کرتا میٹھے میٹھے اسلام بھائی اے کاش ہمارا یہ زین بن جائے البتہ اللہ تعالی کے نیک ولیوں سے استعانت کرنا اور ولیوں سے جو ہے وہ مدد طلب کرنا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس میں حرج نہیں میرا زی... می... کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر توقل کرنا چاہیے اللہ اضر سے دعا کرنا چاہیے اور اب کوئی بیمار ہو جائے عمومی طور پر ہم فوراً ہاسپٹل چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں حکیم کو چیک کرواتے ہیں اور کروانا بھی چاہیے لیکن جب حکیم جواب دے دیتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اب اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اب تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا حکیموں نے بھی جواب دے دیا اب تو ہی ہمارا سننے والا ہے ہماری یہ بیماری دور کر دے تو اگر اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے حکیم کے پاس بھی جانا چاہیے علاج کروانا سنت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے ہمارا ذہن بنایا ہے کہ جب بھی کوئی گمبیر مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں نماز غوثیہ ادا کرنی چاہیے سلاۃ الاسرار ادا کرنی چاہیے حاجات کے دو نفل ادا کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرنی چاہیے اور اگر ہم نفل ادا نہیں کرتے تو کم از کم دل ہی دل میں دعا کر لیں کہ یا اللہ اضا وجل میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو مجھے اس میں کامیابی عطا کر یا اللہ عز و جل میرے بیمار کو شفا فرما میری بیماری دور کر دے تو اے کاش ہماری لو اللہ رب العالمین کی طرف لگی رہے اے کاش ہم اللہ تعالی کو یاد کرتے رہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان پر اللہ اللہ جاری رہے جو حدیث کے اندر حادیث کے اندر ادویات ان جو دو دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان دعا کو پڑھنے والے بن جائیں کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد والی دعا گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا وغیرہ وغیرہ اسی طرح سرمہ لگانے کی دعا تیل لگانے کی دعا مسجد کو دیکھنے کی دعا مسجد میں آنے کی دعا تو یہ دعائیں بھی تو ہمیں نہیں آتی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں تو دعوت اسلامی کے جو آشکان رسول کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اور الحمد للہ چودہ اگست کی چھٹی ہے پیر والے دن اتوار کو ویسے چھٹی ہے تو بے شمار اسلامی بھائی ہفتہ اتوار اور پیر یہ تین دن دن کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں تو آپ ہی دعوت اسلامی کے ان عشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا سفر کیجئے الحمدللہ للہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے جہاں پر علم دین حاصل ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ نیک بھی نصیب ہوتی ہے نیک اسلامی بھائیوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے اور نماز کے ذکر و اذکار نماز ادا کرنے کا طریقہ نماز کی غلطیاں جو ہے وہ طریقہ بھی سیکھتے ہیں اور غلطیاں بھی دور ہوتی ہیں تو آپ نیت کریں کہ ان شاء ہم نیک صوبت اختیار کرنے کے لیے بھی مدنی کافروں کے مسافر بنیں گے اور ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع دنیا کے بہت سارے ممالک بلکہ یعنی بہت سارے ممالک میں ہوتے ہیں اور ہزاروں ہزار سے زیادہ اجتماع اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنوں کے تو ہزاروں اجتماع ہوتے ہیں تو ہم ہمیں خود بھی جو ہے ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمعرات والے دن مغرب کی نماز کے بعد جو اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں اور اپنے گھر والوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماعات کے اندر بھیجیں کہ گھر والوں کی بھی صلاح ضروری ہے گھر والوں کو بھی اچھی صحبت ملے گی تو وہ نمازی پرہیزگار بنیں گے اور ان کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل ہمارے مدنی منے مدنی منیاں ہمارے بچے نیک ہو جائیں گے گھر کے اندر بھی نیکی کا ایک ماحول بنے گا تو جس طرح اسلامی بھائیوں کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت مدنی کام ہے اسی طرح اسلامی بہنوں کا بھی مدنی کام ہے اور اسلامی بہنوں کو ہزاروں اجتماعات ہوتے ہیں تو آپ نیت کریں کہ اپنے گھر والوں کو بھی دعوت اسلامی کی جو اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں بالکل پردے کی حالت میں اور شریعت کے اہم تقاضوں کے مطابق یہ اجتماعات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو اس میں بھیجیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بھی نفع حاصل ہوگا تو آئیے اپنے موضوع کی طرف جافر بن سلیمان رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک کتے کو ہلتے سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیچھے آتے دیکھا اب ہلتے سیدنا جعفر بن سلیمان یہ بھی اللہ کے ولی اور ہلتے اللہ لے یہ بھی اللہ کے ولی اب ایک اللہ کے ولی دوسرے اللہ کے ولی سے پوچھ رہے ہیں اے ابو یا آپ کے ساتھ یہ کیا تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا کہ یہ کتا برے ہم نشین سے تو بہتر ہے بھائی کہ یہ کتا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے یہ برے دوست سے تو اچھا ہے مجھے کوئی برائی تو نہیں پنچائے گا میٹھے مجھے اسلام بھائی واقعی برے دوست سے تو ہمیں ہر وقت بشنا چاہیے اور ہمارے بیاہ آقہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین ارشاد فرمائی ہے ہم چار فراہمی نے جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ سننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بیاہ آکا علیہ صلاحم فرماتے ہیں کہ برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا ایک اور سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا برے ہم نشین سے بچو کہ تم اس کے ساتھ پہچانے جاؤ گی ظاہر ہے برے دوست کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی تو ہمیں لوگ برا سمجھیں گے ایک مرتبہ آ... ہمارے بہار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم ہو یا عالم کی باتیں سننے والے ہو یا عالم سے محبت کرنے والے اور پانچویں نہ ہونا یعنی اس کے عالم سے محبت کرنے کے علاوہ آپ پانچویں نہ ہونا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے میرے میرے ایک اور حدیث پاک بڑی پیاری حدیث پاک ہے پیاری آقا علیہ السلط نے ایک مثال دے کر اچھے اور برے دوست کو, کی بات, کو والی بات کو سمجھایا ہے چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک یعنی خوشبو کے اٹھانے اور بھٹی دھوکنے والی کسی ہے مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے گا یا تم اسے خریدو گے اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی اور بھٹی دھونکنے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے حدیث پیاری ہے اور مثال دے کر سمجھایا گیا ہے ایک پنجابی شاعر نے اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں نظم کیا ہے چنگے بندے دی صحبت یارو جی دکان اتار سودا بھاویں مول نہ لئیے بھولے آن ہزاراں کہ اچھے اچھے آدمی کی صحبت یہ عطر والے دکاندار کی سی ہے آپ اس کی دکان پر جا کر اگر کچھ بھی نہیں خریدیں گے تو خشبو تو مفت میں حاصل ہوگی خوشبو کے حلے تو آئیں گے آپ کا ناک و دماغ جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا معمبر ہو جائے گا خوشبو دماغ میں پہنچے گی فرحت نصیب ہوگی اور برے آدمی کی صحبت کے بارے میں کیا کہا برے بندے دی صحبت یارو جی دکان لوہارا کپڑے بھاوے کنج کنج بہیے چنگا آن ہزارہ پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا کہ برے بندے کی صحبت اے دوستو لوہار کی دکان کی طرح ہے کہ اگر ہم لوہار کی دکان پر جاتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو کنج کنج کر یعنی فولڈ کر کر کے بھی ہم بیٹھتے ہیں تو جو اس کی چنگاریاں ہوتی ہیں وہ تو ہم تک پہنچیں گی بدبو تو پہنچے گی برے بندے کی صحبت یارو جی دکان لوہارا کپڑے بھاوے کنج کنج بہیے چنگا آن ہزارہ واقعی صحبت سالے تورا سالے کند صحبت کی نیک بندے کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بری بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی اور بروں کی صحبت کتنی بری ہے کہ برے بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کا ایمان پر خاتمہ بازوکات نہیں ہوتا برے آدمی کی صحبت برے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے حضرت علامہ محمد بن احمد زہبی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف کی تلقین کی لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا ہوگا تلقین کی اور جو مرتے وقت کلمہ شریف پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ارشاد شاد فرمائی ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا کسی نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو وہ کہنے لگا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ اور معاذ اللہ یہی کہتے کہتے وہ مر گیا میڈیا میڈیا اسلامی بھائیو جب شرابیوں کی صحبت کا یہ حال ہے تو شراب پینے والوں کا کیا وہ بال ہوگا جو خود شراب پیتے ہیں تو ان کا, ان, ان کا کیا بنتا ہوگا ایک شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمہ شریف کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا شاہک شاہک شاہک یعنی تیرا بادشاہ تیرا بادشاہ یہ کوئی ہوگا اس گیم کے اندر چیز شطرنج کے اندر کوئی چیز ہوتی ہوگی اور یہ کہتے کہتے وہ مر گیا میڈیا میڈیا سنا آپ نے کہ برے آدمی کی صحبت سے انسان کا خاتمہ بھی برا ہو سکتا ہے لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے کے اندر بروں کی صحبت سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی عموماً ہم جان لیوا خوفناک اور زہریلے جانوروں کیڑے مکوڑوں وحشت چیزوں سے تو ڈرتے ہیں اور ان سے بچنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور پر خطر مقامات کے قریب سے بھی نہیں گزرتے مگر افسوس ہلاکوں تو بربادی سے بھرپور بری صوبتوں سے پیچھا چھڑانا انتہائی دشوار محسوس کرتے ہیں آ بری صحبت کی نوسط ایسی چھا جاتی ہے کہ عبادت میں دل بھی نہیں لگتا لوگ اپنے اکثر کاموں میں خوب غور و فکر کرتے یعنی دنیاوی کاموں کام کرنے کے لیے کاروبار کرنے سے پہلے بڑی غور و فکر کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم کن کی صحبت اختیار کر رہے ہیں ہم نے دوست کن لوگوں کو بنایا ہوا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصفا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے ایک نشان راہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلاۃسلام علی فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موسیح فرما بردار ہے یا نہیں رب تعالی فرماتا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے حریض کی صحبت سے حص پیدا ہو جاتی ہے زاہد کی صحبت سے و تقوی ملے گا میٹھے مجھے اسلام بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں پر اندھا اعتماد نہ کریں اور برے دوستوں کو اپنا یار نہ بنائیں ان کی دوستی چھوڑ دیں اور بعض اوقات ان کی دوستی کا بڑا سخت نقصان ہوتا ہے کہ جب برا دوست نقصان میں آتا ہے تو اچھا دوست بھی اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے مثلا کوئی جو ہے ڈکیت اگر کسی کا دوست ہے اور پولیس نے چھاپا مارا یہ بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اب پولیس والے پکڑ کر لے گئے اب وہ لاک کہہ رہا ہے کہ میں ڈکیت نہیں ہوں میں ڈاکو نہیں ہوں میں تو اس کا دوست ہوں اس کی کون سنے گا کیوں کہ یہ پولیس والوں نے اس کے ساتھ اس کو پکڑا تھا تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں بازوقات کچھ جانوروں کی حکایات بھی ہمارے سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں الزم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور واقعہ ہے چوہے اور مینڈک کا فرماتے ہیں کہ اتفاقن ایک ندی کے کنارے پر ایک چوہے کی مینڈک سے ملاقات ہو گئی اور دونوں میں دوستی ہو گئی چوہے نے کہا کہ کبھی ملنے کو دل چاہے تو آپ پانی کی گہرائی میں ہوتے ہیں جہاں آواز بھی نہیں پہنچ سکتی تو پھر میں آپ کو اطلاع کس طرح کروں آخر طے یہ پایا کہ ایک دھاگا چوہے کے پاؤں میں اور اس کا دوسرا اس کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا جائے وقت ضرورت اطلاع کی ترکیب ہو جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ایک دن اچانک کبے نے چوہے پر جھپٹا مارا اور اس کو منہ میں لے کر اڑا تو مینڈک بھی دھاگے میں بندہ ہونے کے سبب اس کے ساتھ کھنچا کنچا ہوا ہوا میں چلا جا رہا تھا مینڈک نے کہا کہ یہ چوہے جیسے نا جنس یعنی نالائق سے دوستی کی سزا ملی ہے معلوم ہوا نا جنسوں نالکوں اور بری صحبتوں کے سبب بہت آفات پہنچتی ہیں مولانا روم فرماتے ہیں اے ہوگا از یار جنس اے ہوگا اے ہوگا از یار جنس ایف ہوگا ہم نشین فریاد ہے فریاد ہے لائق دوست سے فریاد ہے اے دوستو نیک ساتھی تلاش کرو میٹھے میٹے اسلام معلوم ہوا بے, بے, بے وقوف لوگوں کی صحبت کہیں کا نہیں چھوڑتی بلکہ بسا اوقات اس کی نوسط ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کہ مستاق دوسروں کو بھی بربادی کے گہرے گڑے میں دھکیل دیتی ہے یاد رکھیے جس طرح شرابیوں جواریوں گناہوں میں ملوث رہنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باعث ہلاکت ہے اسی طرح بد مذہبوں سے میل جوڑ رکھنا ان کی تقارییر سننا کتابیں پڑھنا ان کے ساتھ کھانا پینا یا رشتے داری کائم کر لینا بھی ایمان کے لیے ظاہر قاتل ثابت ہوتا ہے اور دنیا کے اندر بھی بربادی کا باعث بن جاتا ہے افسوس سی زمانہ بعد نادان بد مذہبوں سے تعلقات قائم کرتے اور یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا ہم بہت ہی مضبوط ہیں ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم کر رکھا ہے تاکہ انہیں اپنا جیسا بنا لیں یوں ہی بعض نادان تسکین نفس کی خاطر بد مذہب عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں علامان الحافظ اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکاح اس لیے کیا تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں اس طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا کی اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نو نہوں کو بد مذہب استادوں کے سب کر دیتے ہیں اور بالآخر یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہبی اختیار کر جاتے ہیں میرے امام اہل سنت ولی نعمت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فتح رضویہ میں ایسے لوگوں کو بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے زی علم بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں عمران بن ہتان رکاشی کا قصہ مشہور ہے یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا علم حدیث رکھتا تھا بہت بڑا علامہ تھا عمران بن ہتان رکاشی اس نے بد مذہب اور شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ خود بد مذہب ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے شادی کر کے اسے سننی کرنا چاہتا ہے جب صحبت کی یہ حالت کے اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا تو بد مذہب کو استاد بنانا کس درجہ بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ خود ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بد دین ہونے کی پرواہ نہیں رکھتا میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی یاد رکھیے کہ بد مذہب کی محفل میں جانا ان کی تقریر سننا ناجائز و حرام اور اپنے آپ کو بدمزبی و گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے لہٰذا ہر جز ہر جز ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے یہ, ان کے، یعنی یہ عبداللہ بن عباس یہ ان کے شاگرد ہیں جو، سعید بن جور راستے میں ایک بد مذہب آپ سے ملا کہا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں فرمایا میں سننا نہیں چاہتا عرض کی صرف ایک کلمہ آپ نے اپنا انگوٹھا چھنگلیا کے سرے پر رکھ،, رکھ کر فرمایا ولا نصفہ کلیما یعنی آدھا لفظ بھی نہیں سنوں گا لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے فرمایا یہ ان میں سے ہے یعنی گمراہوں سے ہے تو اتنے بڑے تابعی بزرگ ہو کر بد مذہب کی بات نہ سنیں اور ہمیں تو مکمل طور پر علم, بھی علم دین بھی حاصل نہیں ہوتا تو لہٰذا ہمیں بد مذہبوں سے بچنا ہے حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کے پاس دو آئے دو بد مذہب آئے عرض کی کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں گے قرآن مزید کچھ آیات سنائیں گے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا عرض کی کچھ احادیثیں نبی سنائیں گے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا انہوں نے اشرار کیا فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں آخر وہ دونوں چلے گئے لوگوں نے عرض کیا, امام آپ کو کیا حرج تھا کہ اگر وہ آپ کو قرآن مجید کی آیتیں سنا رہے تھے اور حادیث سنانے لگے تھے تو آپ سن لیتے آپ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیا تو احادیث تو سنائیں گے ساتھی ساتھ ان کی ایسی تعویل میان کریں گے جو صحیح نہیں ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں ان کی غلط بات بیٹھ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اس لیے میں نے نہیں سنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ واقعات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آئمہ کو یہ خوف اور اب عوام کی یہ ضرورت اللہ بلّہ دیکھو امان یعنی سلامتی کی راہ وہی ہے جو تو میں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک بیان کی دل کے کانوں سے سنیں پیارے اقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاکم و یاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم ان بد مذہبوں سے دور رہو انہیں اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب جل جلال ہوں نے بتائی ہے ولا تک ذکر ظالمین تجمہ کمزوری مان تو یاد آنے یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ معفو صدا رکھنا شہاب بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سزد نہ کبھی بے ادبی ہو میٹھے میڈیا اسلام بھائیو بری صحبت سے بچنا ہے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی مور سے وسطہ رہیں گے تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی صحبت بھی اچھی ملے گی علم دین بھی حاصل ہوگا اور آخرت کی تیاری کا سلسلہ بھی ہوتا چلا جائے گا دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے اندر جو بارہ مدنی کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالگان بھی ہے اسلامی بھائی نماز عشا کے بعد چالیس منٹ کے لیے مدرسۃ المدینہ بالگان کی ترکیب بنا, بناتے ہیں اور جو اسلامی بھائی بچپن میں صحیح طور پر قرآن مجید نہ پڑھ سکے تو ان بالغ اسلامی بھائیوں کو ان مدرسۃ المدینہ میں بالکل مفت جو ہے وہ تعلیم قرآن دی جاتی ہے اور مزید سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں تو آپ کے آپ اپنے علاقے کے اندر معلومات کریں جہاں مدرسۃ المدینہ لگتا ہے اس میں داخلہ لیں اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھنے والوں سے جو ہے وہ آپ آپ پڑھانے کی ترقی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کا تا فرمائے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم